شہید اسلام ڈاٹ کام و کلی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو ڈاٹ یہ حکم نمبر پانچ پانچواں حکم یہ ہے کہ حضرت کو فرمایا آپ پہ تقسیم بھی واجب نہیں ہے باری دینا باری جانتے ہو نا مثال طور ایک رات ایک عورت کے پاس دوسری رات دوسری اور کسامت کہتے ہیں تو یہ باری دینا تقسیم کرنا راتوں کو یہ بھی آپ پر فرض نہیں ہے آپ کی مرضی چاہے ایک عورت کے پاس دو تین دن رہیں ایک کے پاس ایک دن رہیں کسی کے پاس نہ رہیں یہ سب آپ کے اختیار میں ہے تو یہ باری دینا اور یہ تقسیم بھی حضرت پر فارض نہیں تھی لیکن سمجھو یہ بات لیکن حضرت باری دیتے تھے فرض نہیں تھی لیکن حضرت کیا دیتے تھے اور ایک کو باری دیتے تھے حضرت کی آدم مبارک یہ تھی عصر سے لے کے مغرب تک تمام گھروں کا چکر لگاتے عصر کے بعد سب کی خیر وافیت پوچھتے ضرورت پوچھتے سارے گھر نو گھر تھے نا باقی اور باقی جس کی رات کو باری ہوتی رات اس کے بعد گزارتے صرغ سب کے پاس جاتے ترجیح منت شاؤ میں من ہنا حکم پانچواں موخر کر تو جس کو چاہے تو ان میں سے کامنا نہ موخر کرنا کہ اس کو باری نہ دو اس کے بعد نہ جاؤ تو بھی لے اور جگہ دے تو طرف اپنے جس کو چاہے پھر اس کے بعد جس عورت کو باری نہیں دی تھی اس کو واپس بھی کر سکتے ہو باری دے سکتے ہو منیت تغیر تھا اور جس کو طلب کرے تو ان عورتوں سے جن کو کیا کیا تھا علیحدہ پہلے باری نہیں دی تھی اب باری دے رہے ہو پس نہیں کیوں گناہ تیرے رہے اوپر کا ادنا حکمت اختیار یہ اللہ نے حضور کو اختیار دے دیا اس کی حکمت اس کی کیا حکمت بھائی ایک یہ ہے ایک یہ ہے کہ میں نے آپ کو ہزار روپیہ دینا ہے قرض تو آپ ہزار روپیہ مجھ سے ڈنڈے کے ساتھ لے سکتے ہو یا نہیں دھو جی ہزار روپیہ قرض ہے آپ کے سر پہ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ہزار روپیہ مجھ سے لینا نہیں ایسے میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں ہزار روپیہ تو اس میں میرا افطار ہے یا نہیں تو آپ خوش ہوں گے یا نہیں شکریہ ادا کریں گے اب حضور کے ذمہ باری ہوتی اور کرنا حضور کے ذمے باری کیا ہوتی فرض ہوتی تو سب عورتوں کا حضور کے اوپر کیا ہو جاتا حق ہو جاتا ہاں تو عورتیں ڈنڈا لے لیتی یا نہیں کہ ہمیں بھاری دے دو ہمیں بھاری دے دو جیسے کل آیا تھا کہ عورتوں نے کہا کہا کہ حضرت کو کہ ہمارا خرچہ بڑھا دو اب دیکھو اللہ کی طرف سے باری فرض نہیں تاکہ عورتیں خام کا ڈنڈا نہ لیں کہ حضور ہماری باری دو ایسے دو ایسے دو تو اللہ نے تو اختیار دے دیا حضرت اپنی طرف سے باری دیتے تھے تو حضور کا احسان ہوا یا نہ ہوا تو وہ عورتیں کا ادا کرتی تھیں شکریہ مہربانی حضرت اگرچہ آپ پہ باری ضروری نہیں لیکن آپ کرم فرماتے ہیں ہمارے اوپر اب بات آگے سے یہ بھی عظور کی شان ہے ذالک کا حکمت اختیار یہ زیادہ قریب ہے طرف اس بات کے کہ ٹھنڈی ہوں ان کی آنکھیں اور نہ غمگین ہوں اور راضی ہو جائیں ساتھ اس چیز کے کہ دے تو ان کو سب کے سب راضی ہو جائیں آگے ہم واللہ و جالمو. باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے یہ عام مومنین کو تب کی گئی اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے یہ تب کیوں کی گئی کہ عام مومنین کے دل میں یہ غلط خیال نہ آئے دیکھو جی ہمارے لیے باری ہے اپنے لیے باری نہیں اور منافع یہ خیال کر سکتے تھے نا کہ ہمارے لیے باری کا ہے ضروری ہے کہ عورتوں حضور کے لیے باری نہیں اپنے لیے انہوں نے کوئی باری نہیں رکھی تاکہ یہ چیز نہ آئے ان کے ذہن کے اندر اور ہیں اللہ تعالی جاننے والے حوصلے والے یہ خیال نہ آنا چاہیے لا یلاکنسا نہیں حلال واسطے تیرے عورتیں ممبادو ان کے بعد بس جو قسم حلال ہم نے کیے ہیں کیے ہیں ان کے علاوہ عورتیں تیرے لیے حلال نہیں ہیں حضرت کو فرمائے اللہ تعالی نے ولا ان تبد حکم نمبر 6 ڈبلو حکم نمبر چھ یہ ہے کہ عورتوں کا تبد حکم نمبر 6 کیا ہے جی عورتوں کا تبدل آپ کے لیے جائز نہیں تبدل کا کیا معنی غور کریں کہ آپ ایک بیوی کو طلاق دیں اس نیت سے کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں تاکہ دوسری عورت کے ساتھ نکاح کروں یہ کیا ہے یہ تبدل ہے تو اس نیت سے آپ طلاق نہیں دے سکتے آہ. یعنی خارض یہی ہو کہ اس کو چھوڑ کے دوسری لوگ فلانی عورت تبدل جائے ویسے طلاق دے لو ویسے دوسری عورت کے ساتھ نکاح کر لو لیکن ایک عورت کو طلاق اس نیت سے دو کہ اس کے بعد فلاں عورت کو میں لینا چاہتا ہوں اس کے ساتھ میری محبت ہے اس کو چھوڑوں گا یہ تبد جائز نہیں حضرت کے حق میں بھی جائز نہیں تھا دیکھو جی ولا ان تبدلہ بہن نہ حکم نبر کتنی ہے جی شے. اور نہ یہ جائز ہے کہ تبدیل کار اے باز ان کے دوسری بیویوں کو اگرچہ پسند ہے تو کو حسن ان کا یہ بات سمجھ آئی لیکن حضور ایسے کرتے تھے کیا آ یہ ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے اللہ ما مالک زمین مگر وہ کہ مالک ہاتھ تیرا لونڈیاں لونڈی ہے لونڈی کا تبدل جائز ہے کیا لونڈی کا تبدل کیا ہے جائز ہے یہ عام حکم ہے وہ حضور کے پاس یہ چیز نہیں تھی ایک آدمی ہے لونڈی اس کے نکاح کے اندر ہے تو اس کو طلاق دے کے پھر اور لینا چاہتا ہے تو کوئی حرض نہیں لنڈی اور آزاد حکم یہ ہے چلیے بکان اللہ اور ہے اللہ ہر چیز کے اوپر نگاہ بان یا منو یہ مومنین کے لیے کتواں حکم ہے جی تم بتاؤ جی ساتواں حکم ہے مومنین کے لیے لکھ لو یا منو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی, بی زینب کے ساتھ شادی کی کس کے ساتھ شادی کی بی بی زینب کے ساتھ شادی کی یہی بی بی زینب جس کا ذکر بھی آیا ہے اور کس کے ساتھ شادی کی وہ آخری آدمی بتائے ہاں اچھا جی بی بی زینب کے ساتھ آپ نے شادی کی اور دعوت ولیمہ کی آپ نے ساتھوں کو بلایا صحابہ کرام آپ کے گھر آ گئے اور اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا صحابہ کرام نے جب کھانا کھایا نا تو کھانا کھانے کے بعد باتوں میں مشغول ہو گئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہ آئی کہ میرے گھر کے اندر یہ کیا باتوں میں مشغول ہو گئے ہیں آخر نئی شادی ہے تو دولہ دلہن اکٹھے ہوں یا نہیں یا دوسرے لوگ بیٹھے رہیں یہ نامناسب ہوتا ہے حضرت گھر سے باہر تشریف لے گئے کہ تاکہ ان کو تنبیہ ہو کہ ہم نے بھی اٹھنا ہے حضرت ہمارے ساتھ تو نہیں بیٹھے حضرت بہر چلے گئے کہ ان کو تنبیہ ہو اور صحابہ تو چلے گئے تین آدمی وہاں بیٹھے رہے بات چیت کرتے رہے خیر پھر حضرت نے کسی طریقے پہ ان کو بھی کہہ دیا چلے گئے اشارہ کیا جو فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نادر کی کہ بھائی جب تمہیں کہیں دعوت ہو عام دعوت ہو یا کس کی دعوت ہو ولیمے کی دعوت ہو ان سے آپ وقت فکس کر لو مقرر کر لو کہ فلاں وقت کے اندر بھی کس وقت دعوت ہوگی اسی وقت پہنچے پانچ سات منٹ نہ تو بالکل پہلے جا, جا کے پہنچ جائے کرو فلانا کوئی کرو اور جب کھانا کھا لو فوراً منتشر ہو جاؤ سمجھے ایسی جی بہلانے کے لیے نہ بیٹھ جاؤ نہ بات کرنے کے لیے یہ آداب سمجھ آئے ہیں دیکھو جی یہ کتنا حکم ہے کا بھائی ساتواں اے ایمان والو نہ داخل ہو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں یہ شعبہ نمبر ایک لکھو اس حکم کا شعبہ نمبر ایک نہ داخل ہو حضرت کے گھروں کے اندر مگر یہ کہ اجازت دی جائے واسطے تمہارے بغیر اجازت کے کسی کے گھر نہ ہو نام تو حضور کا لیا گیا ہے نا حکم عام ہے مگر یہ کہ اجازت دی جائے واسطے تمہارے اللہ تعامن طرف کھانے کے کھانے کی اجازت تو تو آؤ لیکن پہلے ناؤین وقت میں غیر ناظرین انا ہو نہ انتظار کرنے والا ہو اس کے پکنے کا پہلے آ کے نہ بیٹھو لیکن جب بلائے جاؤ تم پر داخل ہو فیضہ قائم تم بس جب کھانا کھا خا چکو تو پائ تا شروع منتشر ہو جاؤ بات باؤ رحیم یار سا جلسہ تھا ہمارا ایک میں نے تو تقریر پہلے کر لی کھانے سے پہلے تو ایک مولوی صاحب کہنے لگا کہ مولانا عبداللہ صاحب بکر والے تقریر کریں گے کھانے کے بعد میں نے کہا بھی اعلان تو کر دیا تو انہیں بیٹھے گا کوئی نہیں ہے اگر کیوں نہیں بیٹھیں گے میں نے کہا قرآن پہ عمل کریں گے حضابطۂ تو فن تھا جرم چنانچہ ہوا بھی ایسے جب انہیں کھانا کھا لیا تو تما تو ختم ہو گیا سب بھاگ گئے موری عبداللہ اللہ صاحب بیٹھے رہے سے میں نے کہا قرآن پہ عمل کریں گی تمہاری بات بھی نہیں مت کریں گے جب کھانا کھا چکو تو فن تجروں بلا مستان سین علی حدیث اور نہ جی لگانے والے واسطے بات کے بات تمہیں گپ شپ نہ لگاؤ جی نہ لگاؤ ان نظال کا بے یہ بات ایزا دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی ہر ایک کو دیتی ہے وہ کھانے کے بعد کسی کے اندر گھر بیٹھے رہو ایک دیرا ہوتا ہے بہر کا دوسرا ہوتا ہے کیا گھر کے اندر پردہ لٹکا دیتے ہیں عورتیں ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں سمجھے جی گھر ایک ہی ہوتا ہے وہ زنان خانہ وہاں نہیں بیٹھ سکتا آدمی باہر دیرے میں بے شک بیٹھو سمجھے پر بے شک یہ چیز اضا دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علسم پر حیا کرتے ہیں تم سے وہ تو لحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو نہیں لحاظ کرتے حق بیان کرنے سے یہ شعبہ نمبر ایک پڑ گئے نا اب شعبہ نمبر دو وائز سال تو منا حضرت انس فرماتے ہیں کہ خدا کی قدرت وہ تین آدمی تو چلے گئے تین آدمی چلے گئے وہ بعد میں بیٹھے ہوئے تھے میں جو باہر سے آیا تو حضرت کے گھر تو آتا جاتا تھا حضرت انس کہتے ہیں میں جو آنے لگا تو حضرت نے روک دیا میں نے کہا حضرت کیا ناراضگی ہے فر میں پردے کا حکومی بھی نازل ہو چکا ہے کیا پردے کا حکوم بھی ابھی نازل ہو چکا ہے یہ ویزا سال تمنا ہو نمبر دو اور جب سوال کرو تم ان سے عورتوں سے کسی اسباب کا سوال کرو ان سے باہر کس کے جواب کے یہ زیادہ پاک کرنے والے تمہارے دلوں کو ان کے دلوں کو وما کانا شعبہ نمبر تین اور نہیں واسطے تمہارے یہ کہ ایزا دو اللہ کے رسول کو کہ ایزا اس طرح ہوئی کہ بعض عام آدمی تھے حضرت کے آداب کے لحاظ کرنے والے نہیں تھے عام آدمی انہوں نے ایک دفعہ بیٹھ کے کہہ دیا کہ حضرت کا جب وصال ہو جائے گا تو ہم حضرت کی بیویوں سے کیا کر لیں گے شادی کر لیں گے ایسے عام آدمیوں نے گفتگو کر لی کہ حضرت کی بیویوں سے ہم شادی کر لیں سمجھے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ کتنی ایجاد ہے تم نے حضور کو حضرت کو ہی پتہ چل گیا بھائی حرام ہے نا حضرت کی بیویوں سے شادی کرنی ہے یہ یہ بالکل روک دیا گیا اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ ازاد و اللہ کے رسول کو کسی عمر کے اندر بلا ان کے ہو یہ شعبہ نمبر کتنے جی کیا اور نہیں یہ جائز کہ نکاح کروں کی بیو کے ساتھ حضرت کے بعد کبھی بھی وہ تو مائیں ہیں تمہاری ان نظال کن بے شک یہ چیز ہے نزدیک اللہ تعالیٰ کے گناہ بڑا ان تو بدو بعض لوگ انہیں زہراً کہہ دیا بعض لوگ انہیں دل میں خیال کیا شادی کا اگر ظاہر کرو کسی چیز کو چھپاؤ تو اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں لا جنا بھائی حجاب کا حکم اترا یا نہیں حجاب کا حکم نازل ہوا پردے کا اب کچھ استثناء ہے لا جناح کے نیچے لکھو استثناء از حکم حجاب www.shahideislam.com استثناء از حکم حجاب بھائی باپ سے پردہ ہوتا ہے ماں کو باپ سے پردہ ہوتا ہے بیٹی کو ہاں نہیں ہوتا وہی وہ ہے استثناء سنا ہے نہیں کیوں گناہ عورتوں کے اوپر ان کے باپوں کے بارے میں باپ سے پردہ نہیں اور نہ بیٹوں کے بارے میں نہ بھائیوں کے بارے میں اور نہ بھتیجے کی بنا خواہ نہ بھتیجے اور نہ بھانجے ولا علی شاہینہ اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں اس کی تحقیق ہو چکی ہے نا بعض علماء کہتے ہیں کہ مومن عورتیں آئیں کافروں سے کیا ہے پردہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کافروں سے پردہ نہیں اس کا معنی ہے عام طور پہ جو عورتیں آتی رہتی آئیں سمجھے کافروں سے پردہ نہیں لیکن احتیاط چاہیے غلامکت ہیں معنا اور نہ لونڈیاں امام صاحب کے نزدیک ماں ملکت میں کون داخل ہیں لونڈیاں غلام نہیں غلام سے پردہ ہے باقی اماں کے نزدیک غلام سے پردہ نہیں بد اللہ اور ڈرتی رہو اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کرو بے شک اللہ ہیں ہر چیز کو پر حاضر و ناظر ان اللہ ملائے کا یہ حکم نمبر چھ ہے برائے مومنی آٹھ آٹھ ہے نا حکم نمبر آٹھ برائے مومنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سلاد بھیجتے ہیں اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلاد سے مرالک و رحمت خاصہ بے شاک اللہ اور اس کے فرشتے سلاد بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت خاصہ جو آپ کی شان علی کے مناسب ہے وہ سلاد بھیجتے ہیں اے ایمان والو والسلم ایمان والو درود بھیجو حضور کے اوپر اور سلام بھیجو سلام بھیجنا سلوک امر ہے یا نہیں یہ امر کس کے لیے آتا ہے وجوب کے لیے آتا ہے اس لیے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کا پڑھنا کیا ہے فرض ہے آدمی کلمہ نہ پڑھے تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا زندگی میں ایک دفعہ کلمہ کا پڑھنا ضروری ہے فرض ہے ویسے تو پڑھتے رہو اسی طرح حضور کے اوپر زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھنا کیا ہے فرض ہے باقی رائے یہ مجلس ہے مجلس کے اندر حضرت کا نام مثال طور سو دفعہ ہم لیتے ہیں تو سو دفعہ میں سے ایک مجلس کے اندر ایک دفعہ درود پڑھنا کیا ہے واجب ہے باقی مستحب ہے وہ سمجھے ہی نہیں سمجھا ساری زندگی میں ایک دفعہ کیا عارت اور مجلس کا کیا حکم ہے ساری مجلس میں ایک دفعہ واجب باقی کا مستحب ہے سلاد بھیجو آپ پہ اور سلام بھیجو بعض حضرات نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کتا ہے بڑا پیارا اسی سلاد کے بارے میں اس پہ انہوں نے تزمینیں لکھی ہیں اب بالغل اولا بمال ہی کشفدو جا بے جمال ہی حسنت جمیو فصال ہی سلو اس کے اوپر تزمینیں لکھی ہیں لیکن میں حیران ہوں ان تزمینوں کے اندر یہ نہیں کہ ابتدا آخر کے ساتھ موافقت رکھتا ہو تزمین وہ اچھی ہوتی ہے کہ آخری مصرع جو ہے نا اس کو ابتدا کے ساتھ کیا ہو بالکل توافق ہو اس کا خلاصہ ہو توافق ہونا چاہیے مثال طور ایک شاعر نے کہا ہے دی روز در بستان سرا سب توتیاں نے خوشنما نما گاتی تھیں ناتے مصطفیٰ بلغل اولا بے کمال ہی. یہ تو ٹھیک ہے بالغ لیکن ابتدا کو انتہا کے ساتھ مناسبت نہیں ہے بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر گل کی بو کرتی تھیں باہم جستجو کا شفت دو جا بے جما کمری بھی اپنے ذوق میں ڈالے تھی گردن توق میں کہتی تھی ذوق و شوق میں ہسنت جمیو پسالے چڑیوں کے سن کر چہ چہے آدم بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے سلو علیہ والی سمجھا جی تو اب یہ شعر بہترین ہے لیکن آخر کو ماکبال کے ساتھ مناسبت ہونی چاہیے مثال طور جہاں بالاغل اولا کمال ہی ہے نا حضور اپنے کمال پہ, پہ پہنچے سمجھا جی بلندی میں تو ابتداء میں حضور کا کمال ہونا چاہیے یا نہیں جی اب مجھ سے سنو لیکن میری تضمین ہے فارسی میں اور میرے عشق روان کتاب میں لکھی ہوئے ہے فارسی کا حصہ ڈبلو از, آز فرشتا ارش از فرشتا عر شسید خیر البرا قرب شاغ تو لکھا بالاغل اولا بے کمال اب ٹھیک ہے جی حضرات عرش پہ گئے اللہ کا قرب حاصل ہوا تو بالاغل اولا بہ یہ ہے تزمی آز فرشتا عرش اولا بے رسید آ خیر البرا قرب شتا گشتو لکھا بلغل اولا بے کمال نہیں آگے کیا ہے دو جا تو پہلے حضور کا حسن بیان ہو نا تب کا شفت دو جا بے جمال نہیں حسن یو خوبتا۔ خوب تار حضرت کا حسن یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے حسن زی خوب تار پی خجل شمس و کمر آپ کے حسن کے آگے شمس و کمر بھی شرمندہ ہے پیش خجل شمس و کمر بر و فدا نور و بشار کا شفت دو جا بے جمال ہی آگے کیا ہے جی آپ کے صفات کا بیان ہے نہ سون جمیو مثال جام صفات امبیا تمام انبیاء کے صفات کا آپ کیا ہیں جام ہے. آدم سے لے کے آخر تک بول ہے آدم جام صفات انبیاء از بل بشرتا منتہا نامد بسل مصطفیٰ سنت جمی و فصال تسلیم و سالبات خدا سل ہو تو اسی طرح اور ان اللہ تو وہ تسلیم و سالبات خدا ہم از ملا اقبا نازل باحمد مجتبہ صلو علیہ وآلہی تو صلو علیہ پڑھ رو نا اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد النبی وآلہ وآلہ وآلہ یا رب صلی وآلہ دائما نبدا علیہ حبیبکا خیر الخلق کل ہمی اچھا جی یہ سمجھ آگئی جی ان اللہزین ایوزون رسول اللہ اے جی وعید ہے وعید شدید برزائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعید شدید بر عزائے رسول بے شک جو لوگ ایزا دیتے ہیں اللہ کو اس کے رسول کو اس سے اشارہ کیا کہ حضور کو ایزاد دینی حقیقت میں کس کو اضا دینی ہے اللہ جو لوگ ایزا دیتے ہیں اللہ کو لانت کی ان کو اللہ نے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی وعد الحم اور تیار کیا واسطے ان کے عذاب ذلیل کرنے والا سمجھے جی ولزین یوزول المومنی عذائے رسول کے بعد کس کی ایزا کی وعید ہے وعید بار عضاء مومنی جو لوگ ایزا دیتے ہیں مومن مردوں کو مومن عورتوں کو بغیر اس کے قصب کیا حالانکہ ان میں بھی نہیں ایسے بہتان تراشی کرتے ہیں ذنا کی اور چیزوں کی پستہ کی اٹھایا انہوں نے بہتان کو اور اس میں مبین کو گناہ ظاہر کیا